قرآن مجید اور مقبول استغفار قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید حضرات انبیاء علیہم السلام کا استغفار سناتا ہے کہ فلاں نبی نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگی فرشتے اس طرح سے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ماضی کے مقبول مجاہدین نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں استغفار خود ہی بہت مقبول عبادت اور افضل ترین دعا ہے پھر اگر یہ دعا اور عبادت قرآن مجید کے محکم اور مبارک الفاظ میں ہو تو وہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے ان تمام دعاؤں کو سمجھ لیں یاد کر لیں اور اپنے پاس لکھ لیں پھر تعجد کے وقت جمعہ کی رات جمعہ کے دن کے بعد اور عموماً فرد نمازوں کے بعد ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں یعنی مغفرت اور معافی مانگا کریں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہت کچھ ہاتھ آ جائے گا قرآن مجید کے پر نور پر کیف پر سکون سمندر میں سے استغفار کے موتی چننے سے پہلے چند باتیں دل میں بٹھا لیں نمبر ایک استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالی سے معافی اور مغفرت مانگنا چنانچہ حقیقی استغفار وہی مسلمان کرتا ہے جو خود کو گناہگار اور مغفرت کا محتاج سمجھتا ہے نمبر دو معافی مانگنے مغفرت طلب کرنے اور خود کو گناہگار سمجھنے کی کیفیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی جو لوگ شیطان اور نفس کی غلامی میں آ جاتے ہیں ان کو نہ اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے اور نہ وہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں اس لیے استغفار کا نصیب ہونا بڑی نعمت ہے نمبر تین استغفار بندے کو اللہ تعالی سے جوڑتا ہے اور یہ امید کا وہ دروازہ ہے جو کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنے نہیں دیتا اسی لیے قرآن مجید نے استغفار کی دعوت دی حضرات انبیاء علیہم السلام نے استغفار کی دعوت دی ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کو استغفار کی دعوت دیا کریں نمبر چار استغفار کرنے والا مسلمان چند باتوں کا دل سے اعتراف کرتا ہے پہلی بات یہ کہ میرا ایک رب ہے جسے میں نے منانا ہے دوسری بات یہ کہ گناہ کی معافی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتی ہے کسی اور سے نہیں تیسری بات یہ کہ میں گناہ گار ہوں مگر اپنے گناہ پر خوش نہیں ہوں اور اس گناہ کے وبال سے خلاصی چاہتا ہوں اندازہ لگائیں یہ تینوں باتیں کس قدر اہم اور وزنی ہیں اسی لیے ایک بار استغ فر اللہ کہنا بہت بڑی عبادت اور دعا ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایمان والی اتنی باتوں کا اقرار آ جاتا ہے استغ فر اللہ آئیے اب بسم اللہ پڑھ کر قرآن مجید کی استغفار والی دعائیں ایک ایک کر کے سمجھتے اور پڑھتے ہیں